جس میں اس کو خریدا تھا مشرا مشکل میں اپنی بیوی کو اکڑی مسو اچھا بنا کا ٹھکانا یا با عزت رکھ اس کی رہائشہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو نفع دے او نقیدہ کور اس طرح یوسف کو, الارض میں ولی نعلمہ ہم اس کو سکھائیں من باتوں کی اصل حقیقت یا خوابوں کی تعبیر اعلیٰ عمری ہی اور لا تعالیٰ غالب ہے اپنے معاملے پر اپنے کام پر الناس علمون لیکن لوگوں میں سے لوگ نہیں جانتے والا راش ہوتا ہوں اور جب وہ پہنچا اپنی مضبوط عمر کو پختہ عمر کو یا اپنی پوری جوانی کو آپ ہم نے اس کو دیا حکم اور علم و کدالی کا نجی وہ کدال اور جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ورا و اور جس عورت کے گھر میں تھا النسی ہی اس کی نفس سے وغلہ قاتل اور اس نے بند کیا دروازوں کو وکال ترس نے کہا ہی لگ جلدی سے آ کالا اس نے کہا مارا اللہ, اللہ کی بنا انہو ربی بیسک وہ میرا رب اچھا الظالمون حقیقت یہ ہے کہ نہیں فلا پاتے ظالم و لقد حمد بھی اور بتا تحقیق یقینا وہ ارادہ کر چکی تھی اس کے ساتھ وہ ہم اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کے ساتھ برہانہ کلالی اس کا اسی طرح صرف آن سو تاکہ ہم ہٹائے پھیرے اس سے برائی کو الفاظ اور بے حیائی کو ان بے کو بے شک کو ہمارے من ہمارے مغل بندوں میں سے تھا باب اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور لگل باپ دروازے کے پاس قالت اس نے کہا ماں جزاؤ کیا بدلا ہے من اس آدمی کا ارادہ جو ارادہ کرے بھی اہلی کا تیرے اہل کے ساتھ میری گھر والی کے ساتھ سو ان برائی کا اللہ مگر این یوس جانا نہیں ہے بدلہ اس آدمی کا جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا مگر جانا یہ کہ, اس کو کیا جائے یہ کہ وہ قید کیا جائے اور اسی نے منہ سے میرے نفس سے پھسلایا ہے اور شاہد من اہلی اور گواہی بھی ایک گواہی دینے والے نے من اہلیہ عورت کے گھر والوں میں تھے ان کانا کمیس اگر ہے اس کی کمیز خدا کاٹی گئی پھاری گئی بن قبول ان آگے سے فسادات تو اس نے سچ کہا ہے وہ بن القاض بین اور وہ جھوٹوں میں سے ہے وہ انکانہ کمیس اگر ہے اس کی کمیز خدا پھاری گئی کمیز کو خود کا منڈو گورن جو کاٹی گئی ہے پھاڑی گئی من دوبورین پیچھے سے کالا تو اس نے کہا اندا ہونا یہ تمہارے مکر میں سے ہے تمہارے اے فریب میں سے ہے ان قیدہ کن عظیم یقیناً تمہارا تمہارا بہت بڑا ضمبی کی, کی اور تو اپنے گناہ کی معافی ماں گئے عورت انا کے کنتے منفاط ان بے تو ہی خطا کرنے والوں میں سے تھی اے اللہ تعالیٰ جی جو جو جو اپنی امرات العزیز بکالتوں عزیز عزیز نے, کہا عورتوں نے مدینہ شہر میں امراۃ عزیز, عزیز کی عزیز مصر کی بیری عزیز کی بیوی تو راوید وہ کھچلاتی ہے اپنے نوجوان کو ان نفتی ہی اس کے نفس سے تحقیق وہ داخل ہو چکا ہے محبت کے اعتبار سے مکر کو ارسل تو ان کی طرف پہ رام بھیجا ہوا متا کا ان اور پیار کیا ان کے لیے ایک تخیا دار مجلس کو نکل ان پر فلما تو جب انہوں نے اس کو دیکھا اکبر نہ تو انہوں نے اسے بہت بڑا پایا وہ ککا نہ اور کاٹے انہوں نے اے اپنے ہاتھ نے کہا اللہ کی پناہ را یہ کوئی آدمی نہیں ہے وہ اللہ تن ہی جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی اور البتہ تحقیق میں نے اس کو پھسلایا ہے اور نفسی ہی اس کے نفس سے فسٹ کلاس تو یہ بچ گیا ہے ولا ع اور اگر اس نے نہم عام جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں تو یہ قید کر دیا جائے گا, دل... گا یقوال سے ایم ایم احب زیادہ محبوب ہے مجھے مین ماں اس چیز سے یدنانی علیہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھ کو بلاتی ہیں وہ اللہ تو صرف انی اور اگر تو نے نہ ہٹایا مجھ ان کے فریب کو میں, میں, میں دیا دیا مکر و فریب کو ان سمیر علیم یقیناً وہ بہت زیادہ سننے والا خوب جاننے والا ہے سننا بدارا ہوں پھر ظاہر ہوا ان کے لیے من ما رعب اس کے بعد کہ جب انہوں نے دیکھی نشانیاں لائف جنون نہ کہ وہ اس کو ضرور ٹیکس میں ڈالیں گے حت تاہم ایک مقرر وقت تک وہ داخلہ محروف اور داخل ہوئے اس کے ساتھ جیل میں فتح دو نوجوان میں نے آرانی میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر روٹیاں تحفظ رومین کھا رہے ہیں پرندے اٹھنے سے نہ دیکن بھی تعبیل ہی ہم کو بتا اس کی تعبیر نہیں پاس پانی ہی جو تمہیں دیا جائے مگر نقبہ اتو کمار میں تم دونوں کو خبر دوں گا اس کی تعبیر کے بارے میں اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے لال کما مما علامہ ربی یہ اس چیز میں سے مجھ کو میرے رب نے بے شک میں نے چھوڑا ہے ایسی قوم کے دین کو لائن جو نہیں کا فرون اور آخرت کا وہ کفر کرنے والے ہیں بس تبا ملتا اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا کے دین کی ابراہیم و اصحاف و یاخوب ابراہیم یاقوب کے دین کی ماں کا نلانا کا بلّاہ اسے ان ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائیں کچھ بھی ذالی کا من اللہ تعالیٰ کا فضل ہے علینا ہم پر اور لوگوں پر والا لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یا صاحبہ اے میرے جیل کے ارباب خیر کیا مختلف رب, متفرق رب بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار یا اکیلا اللہ جو نہایت زبردست ہے ام ما من دونی ہی نہیں تم عبادت کرتے ہو صلی اللہ کہ علاوہ اللہ کے علاوہ مگر ناموں کی انتم و وہ نام رکھے ہیں تم نے اور تمہارے آبا نے بارہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل اللہ نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے ہمارا اس نے حکم دیا ہے اللہ کا گرو اللہ کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو غالقیم یہ قائم رہنے والا دین ہے سیدھا دین ہے ہے سیدھا اکثر نا چلا لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحب یسی جنی اے جیل کے ساتھیو اما احاد اما احدو تم نے سے ایک وہ عمل آ کر اور جو دوسرا ہے فیوس نب تو وہ سولی دیا جائے گا تو کھا جائیں گے پرندے اس کے سر سے امریکی فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کام کا اس معاملے کا جان جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وقال اور کہا اس نے, نے گمان کیا تھا سے نجات پانے والا ہے اس تو بلا دیا شیتان نے ذکر ربی ہی اپنے مالک سے ذکر کرنا فالادیتا وہ ٹھہرا جیل میں بتا چند سال واری کو اور کہا بادشاہ نے, انی آرا میں نے دیکھا ہے یا میں دیکھتا ہوں سیمان موتی یا کل کھا رہی ہیں ان کو سکون ایجاف سات دبلی کمزورات اور سات بالیاں سر سب و یابی سات اور دوسری یا تم مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو فالو کہا ازغاث یہ خیالات ہیں یا خوابوں کی پریشان باتیں ہیں اور ہم ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں جانخص نے جس نےا بادہ امتن اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا وداکارہ اور اس کو یاد آیا بادہ امتن ایک مدت کے بعد انا ہی میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس کی تعبیر کے بارے میں فارسی لون مجھے بھیجو یوسفیف اے, یو اے یوسف نہایت سچے تو ہم کو بتا بکرات سات موٹی گایوں کے بارے میں یا ان, ان کو کھا رہی ہیں سات دبلی گائی گائے وصف وصف خود اور سات سر سبز کے بارے میں وہی تاکہ میں کاری کرو گے سات سات داً معمول کے مطابق عادت کے مطابق تم تو جو تم کاٹو فضا روح فی तो उसको تو اس کو چھوڑ دو اس کی بالیوں میں اس کے کوشے میں مگر تھوڑا ہی جو تم اس چیز میں سے جو تم کھا لو وہ کھا جائیں گے وہ کچھ جو تم نے ان کے لیے جمع کیا ہوگا پہلے سے رکھا ہوگا قریلا تو مگر چھوڑا ہی جس کو تم کاش کے لیے بطور بھی محفوظ رکھو گے کا، پھر آئے گا اس کے بعد آمن ایسا سال تھی یغاثن جس میں بارش دیے جائیں گے لوگ وقل اور اس میں وہ نچوڑیں گے وقال الملک اور کہا بادشاہ نے اپنے والے کے پاس السوت اللہ کی پتہ نہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا خوب جاننے والا ہے کالا کہ بناسو ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی کالا تمراتی عزیز مصر کی عزیز کی بیوی نے کہا الحق. اب خوب ظاہر ہو گیا ہے حق. انا نفس یقیناً وہ سچوں میں سے یا وہ جان لے انم افون دی کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی اس کی. عدم موجودگی میں وہ اور بے چک اللہ تعالیٰ بھی کئی دلخوائے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا وَمَا ابڑ نفسی اور میں نہیں بڑی قرار دیتی نا تم بسو یقیناً انی غفور رحیم بے شک میرا رب بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ کالن مالا کو تو نہیں دی اور کہا بادشاہ نے اس کو لے آؤ میرے پاس ہوفسی میں اس کو خاص کرومر دینا تو ہمارے پاس امین درجے والا ہے امانت والا ہے مقرر کر دے مجھ کو زمین کردے علیم شک میں بہت حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں کا مکنالی اور اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین میں یا تب امیل رہا کہ کے وہ جگہ پکڑے اس میں جہاں چاہے نصیب رحمدین رحمد جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں ولا نظیر مسرین اور ہم نہیں ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو امن اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے وقان اور وہ ڈرتے رہے وہ جا تو اور آئے یوسف کے بھائی فداخال ہی اس پر داخل ہوئے پہچان لیا انہیں اور وہ اس یوسف کو نا پہچاننے والے اجنبی محسوس کرنے والے سامان تالا کہا ای لے آؤ میرے پاس نہو نا کی کیا تم نہیں دیکھتے कि میں پورا کرتا ہوں مات کو اور میں مہمان نوازوں میں سے بہترین ہوں اگر تم نہ لے کے آئے اس کو میرے پاس فلاں تو نہیں ہے ماپ تمہارے لیے ہندی میرے پاس بلا پکڑا بول اور نہ تم میرے قریب آنا فال انہوں نے کہا سن باہ ہم ضرور ہٹائیں گے اسے اس کے باپ کو یا ہم ضرور آمادہ کریں گے اس کے باپ کو اور بے ہم کرنے والے ہیں وہ کالا لکھی اور کہا اپنے نوجوانوں کو ایجاد و بھی رہتا کہ رکھ دو ان کا سامان ان کے کجابوں میں ان کا مال ان کے کجابوں میں لا اللہ نے تاکہ وہ اسے پہچان لے جب وہ لوٹے اپنے گھر کی طرف شاید وہ پھر آ جائیں تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف پال انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے باپ مون قیل روک دیا گیا ہے ہم سے مات فارسل معنا اخانا نقتل ہم کیا میں اعتبار کروں تمہارا اس کے بارے میں نے اعتبار کیا تھا تم پر اللہ کے, کے بارے میں من اس سے قبل فاللہ خیر اللہ ہے حفاظت کرنے والا جب انہوں نے کھولا اپنے سامان کو واجا دوتا ہوں ردت کی لئی انہوں نے پایا اپنی پونجی کو اپنے مال کو وہ لوٹ کے وہ لوٹا دی है उन्हें انہیں उन्होंने कहा या ابانا اے ہمارے باپ ماں نہ ہم کیا چاہتے ہیں آج ہی غدت یہ ہمارا مال لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف وننیر اور ہم غلہ حاصل کریں گے اپنے اہل کے لیے آخانا اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی ونسداب اور ہم زیادہ دیے جائیں گے ایک اونٹ کا ماپ زیادہ لائیں گے ہم ایک اونٹ کا ماپ کا قیل و یسیر, یہ بہت تھوڑا ماں ہے, یا آسان ہے کالا لن پور سیلا ہوں محام میں ہر اس کو نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ ہتھا کم نیلوا کہ تم دو مجھ کو اگتا وحدہ اللہ کا لتا تم ہی کہ تم ضرور لے کے آؤ گے میرے پاس اس کو مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے فلما موسیقہ ہوں تو جب انہوں نے فلما آتا موسیقہ تو جب انہوں نے دیا اس کو اپنا پختہ وعدہ بہدا علامہ نبول وکیل کہا اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کر رہے ہیں وکیل کا کاز ہے جامن ہے وقال اور کہا بنی گیا بنی اے میرے بیٹو لات باب واحد ناتم داخل ہو ایک دروازے سے بدخلو من اب واب اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے نہیں میں کی فید کرتا تم کو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی ان نہیں ہے المؤمنون اور اسی پر ہی لازم ہے کہ توقل کریں مؤمن ولمہ دخلو اور جب وہ داخل ہوئے ابو ہوں جہاں سے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے الله من ناگنی من نہیں تھا وہ کفیت کرنے والا ان کو اللہ سے کچھ بھی اللہ حاجتا مگر ایک حاجت یعقوبہ جو یعقوب کے دمے کی البتہ علم والا عِلَمْ ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو سکھایا نہ تھی لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے پختہ والا موقع خوب سوال